الرحمن الرحیم رحمان رحیم سامع قرآن سننا کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو اور پھر یہ بھی روایت رہی ہے کہ میں اس دن ان تمام واقعات کی نکاب کشائی کیا کرتا ہوں جن کے نتیجے میں ایک ایسی تاریخ چلی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ کو اسلام کے نگہبانوں کو شریعت کے پاسبانوں کو متنازع اور مختلفی بنا دیا اس لحاظ سے روایتی طور پر میری یہ تقریر عام تقریروں سے قدرے طویل اور دراز ہوا کرتی ہے لیکن آج صبح سے اہل حدیث یوت فورس کے کنوینشن میں نو بجے سے میں بیٹھا ہوا ہوں اور رات بھی مہمانوں کی آمد کی وجہ سے اچھی طرح نہیں سو سکا ہمارے ایک دوست کا مشہور فکر ہے کہ گلا بھی گلا کر رہا ہے اور مسلسل سفروں نے تھکایا ہوا ہے آج صبح ہی جس کا آغاز ابھی ہونے والا ہے میں نے یہاں سے بہت دور کا سفر اختیار کرنا ہے اور وہاں نو بجے کے قریب پہنچنا ہے اس وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ اب وہ جگہ بھی نہیں جہاں ہماری یہ مجلس جمع کرتی تھی اور یہ محفل بپا ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود میں حیرت کرتا ہوں کہ ایک دن کے نوٹس پر آپ ماشاءاللہ اللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہو گئے ہیں کہ لوگ شاید مہینوں اپنے جلسوں کے لیے پبلسٹی کریں تو اتنے لوگوں کو جمع نہ کر سکیں آپ کے اس شوق کو دیکھتا ہوں اور پھر جس طرح آپ مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے بھاگنے نہیں دیں گے اس کو دیکھتا ہوں جم کے آپ کے بیٹھنے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر اللہ توفیق دے دے تو آج پھر بہت سے حقائق کی نقاب کشائی ہو جائے ان کے چہروں سے پردہ اٹھا دیا جائے واقعات کا تاریخ کے آئینے میں جائزہ لے لیا جائے اور کچھ ان پر بھی نظر ہو جائے کچھ ان کی کتابوں پہ نظر ہو جائے کچھ تاریخ کے اوراک پلٹے جائیں کچھ حقائق کی جستجو کی جائے کچھ اپنے پرائے کا غم کھایا جائے کچھ ملزموں کی اور مجرموں کی نشاندہی کی جائے کہ کون کیا تھا اور کیا بن رہا ہے اور کون کیا نہ تھا جس کو کیا کچھ بنایا جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں بڑے جذباتی ہو گئے ہیں آپ تو اور بھائی سارے ساتھ دو گے وہ پچھلے نہیں ہاتھ اٹھاتے مارا آت مارا آت مارا آت اگر آپ نے ساتھ دیا اور گلے نے ساتھ دیا کہ کئی دنوں سے مسلسل تقریریں اور اصل میں اللہ کی توفیق شامل حال نہیں تو پھر باپ کا آغاز کر دیتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ کسی مخصوص خاندان کی بالادستی کو لوگوں سے منوائیں محمد بادشاہ نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے خاندان کی بادشاہت کی راہ ہموار کریں کروڑے گرامی روایتی سلطان نہ تھے کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اقتدار اگر ایک دفعہ میرے قبضے میں آ گیا ہے تو اب میرے خاندان سے نکلنے نہ پائے کوئی مارشل کے ذریعے مسلط ہونے والے فوجی ڈکٹیٹر بھی نہ تھے کہ میں چلا جاؤں تو کم از کم میری کانسٹیچوینسی بحال رہے میری رجیم میرے بعد آئے اور وہ میری وارث بن جائے اس لیے کہ یہ سارے لوگ اس لیے پاپڑ بیلتے ہیں یہ سارے روگ اس لیے پالتے ہیں یہ ساری جالسازیاں فریب کاریاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے زمانے میں ڈاکے ڈالے ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو ستایا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے, لوگوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو پھانسیوں کے پھندوں میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی غیر خاندان کا آ گیا تو میرے جرائم کو سر بے نقاب کرے گا میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا محاسبہ کیا جائے گا اپنے لوگ ہوں گے تو پرداپوشی کریں گے دشمنوں سے بچا کے رکھیں گے مظلوموں کے ہاتھ کو میرے گریبان تک نہ پہنچنے دیں گے بےکسوں کے درمیان اور میرے جبر و تشدد کے درمیان روک اور رکاوٹ بن جائیں گے لیکن آمنا کا لال وہ منصف و عادل تھا کہ جس کو اپنے لیے کسی ایسے تحفظ کی ضرورت نہ تھی کیوں اس لیے کہ وہ تاریخ عالم کا یقا تنہا میر کارواں سالار اعظم اور سلطان معزم تھا جس نے اس کائنات کو چھوڑنے سے پہلے خود اپنے آپ کو لوگوں کی عدالت میں رکھ کے کہا تھا کوئی اٹھے اور محمد پہ احتیاط کرے کہ میں نے اس کو اپنی زبان سے گدن پہنچائی ہو یا اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو لا! لا! لا! لا! لا! لا! کوئی آئے کوئی آئے مجھ سے بدلہ لے لے کہ اگر میں نے ظلم کیا مجھے اپنے ظلم کو چھپانے کی ضرورت نہیں مجھے کسی پردہ پوش کی ضرورت نہیں مجھے کسی قبر دینے والے کی ضرورت نہیں میں وہ نہیں ہوں کہ اگر آدھا اقتدار بھی منتقل کروں تو سب سے پہلے جن کو اقتدار منتقل کر رہا ہوں ان سے زمانت لوں کہ تم نے میرے کیے ہوئے کسی کام پہ نکتہ چینی نہیں کرنی ہے اور سمجھنے والوں سمجھو اس نے کہا نہیں کوئی میرے اقدامات کو تحفظ نہ دے میں حاضر ہوں کوئی ہے تو اٹھے مجھ پہ اعتراض کرے اعتراض نہ کرے بدلہ لے لے کون ہے جس کو اپنے طویل زمانے میں میں نے ستایا سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہچکیاں لینے لگے کون کے تاجدار کسی کو دکھ دینا تو بڑی بات ہے آپ نے تو زندگی میں کسی کا دل بھی نہیں دکھایا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنوں سے پوچھ رہے ہو تو آپ تو وہ ہستی گرامی ہیں کہ جس نے تعداد کے میدان میں زخموں سے چور ہو جانے کے بعد اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا اللہ عم دے تو یامون اللہ اپنے نبی کو زخمی دیکھ کر جلال میں نہ آ جانا اللہ ان مارنے والوں کو تو نہ مارنا اللہ عمین سملہ یعالمون تیرا محمد ان کے لیے بدوا بھی نہیں کرتا اللہ میں ان کے لیے یہ مانگتا ہوں اللہ تو ان کو میرے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے تو, تو وہ ہے تو نے کسی کو برا کہا ہوگا تو نے کسی کو دکھ دیا ہوگا تو نے کسی کو مارا ہوگا تو نے کسی پہ ظلم ڈھائے ہوں گے نے کسی پہ ستم لوا رکھا ہوگا آپ نے کہ کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا ہے اس کی کست آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں آپ آپ آوے یاسر کو تپتے ہوئے ریت کا پہ لےتے ہیں آپ کی آنکھوں آنسو سے بھر جاتی ہے آپ سمیہ کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں اس طرح آنسو بس آتی ہیں جس طرح موسم بہار میں بارش برستی ہے آپ تو لوگوں کے دکھ کو دیکھ کر برداشت کرنے والے بھی نہیں خود دکھ نہیں زمین سہمی پڑی تھی آتما تھا کن تھا بے چارہ سختہ تاریخی تھا ایک اٹھا میں کہا کہ ہوں اٹھا نہیں ارش والے نے اس کو اٹھایا میں سے ہی نہیں کہہ رہا کوئی آزمانے والا ہے تو آسما کے دیکھا ایک اٹھا اس نے کہا میں ہوں جسے آپ نے دکھ دیا وہی فاروق جس کا موازنہ یہ ذکر کر ہے غیرت اسلام کا مرخہ حمیت اسلامی کا مجسمہ طرف اٹھا ہاتھ تلوار کے دستے پر حرکت کرنے لگا کان ہے جو میرے آقا کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے دکھ دیا ہے اور چشم فرق میں نہ پہلے کبھی یہ منظر دیکھا نہ آج اسے دیکھنا نصیب ہوا نہ قیامت تک دیکھے اور زیال حق کی مدعانی کرنے والوں اور ہر حکمران کے سامنے چھکنے والوں تین پڑوسوں زمیر پڑوسوں سنو اسلام کے نام پر حکومت کرنا آسان ہے محمد کا نام جپنا آسان ہے محمد کے عمل کو اپنانا بڑا مشکل ہے جنیجوں کو پاور باد میں ٹرانسفر کی اپنے لیے تحفظات پہلے طلب کیے کہ مارشل لا کے آٹھ سالہ دور کو ٹچ نہیں کر تم نے محمد کو بھی نہیں سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھنے کی کوشش کرو گے تو جلد سمجھ آئے گی تم نے یہی سمجھا شاید وہ بھی کوئی اسی طرح کے حکمران تھے جو اپنے لیے تحفظ مانگ رہے تھے اپنے خاندان کو بنانا چاہتے تھے کہ کوئی مجھ پر اعتراض نہ اور سن لو جو اس ادنا سے کلمہ پر تپ اٹھا وہ بھی بنو ہاشم کا آدمی نہ تھا جس کے ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگے وہ بھی آپ کے اپنے قبیلے کا نہ تھا اور قبیلہ کیا بات ہے وہ تو وہ تھا جو کہتا تھا کہ جس پر اس کی ایک نگاہ پڑ گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے کیسے نمچ لے سرور کائنات نے دیکھ لیا موادہ کوئی آگے بڑھے ممبر پاک سے نیچے اتر مسب اقتدار کو چھوڑ دیا اس سوال کرنے والے کے برابر کھڑے ہو گئے لو بدلا لے لو تیرے برابر کھڑا ہو گیا میں نے تجھ کو کیا کہا تھا اس نے کہا ایک دن صفوں کو درست کرتے ہوئے آپ نے مجھے لاٹھی سے مارا ہائے ہائے ہائے میں یہ کہتا ہوں صحابہ ہی نہیں سہمے ہوئے تھے آسمان کے فرشتے بھی سہمے ہوئے ہوں والا کہہ رہا ہے اور جس سلطان عالم کو کہا جا رہا ہے اس کی پہشانی پہ نہ کوئی سلوٹ ہے نہ چہرے پہ غصہ کے آسار ہے سبسم ہے مسکراہٹ ہے چاند سے زیادہ روشن چہرہ ہے کمل کے پھول سے زیادہ کھلا ہوا دانا ہے نرگتی آنکھیں ہیں تلوار کی دھار سے باریک ناک ہے اور ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے فرمایا تم بھی کہہ لو تیرے برابر ہوں کہا جب مارا تھا تو لاٹھی کے ساتھ مارا کہا یہ لاٹھی تم لے لو اسی طرح مجھ کو مار لو جس طرح میں نے مارا تھا ایک قدم آگے بڑا کہا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں ننگے جسم تھا میرے جسم پہ کوئی کپڑا نہ تھا صحابہ کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئی آہیں کراہوں میں تبدیل ہو گئی اللہ یہ کیا ہونے والا ہے لیکن اس رحمت مجسم کو دیکھا کہ وہ اب بھی مسکرا ہے کہنے والا کہہ رہا ہے آپ نے مجھے مارا تو ننگے جسم تھا اور چشمے پلک نے دیکھا رحمت کائنات نے اپنے دامن اقدس کو اٹھا لیا فرمایا تم بھی مجھے ننگے جسم اسی طرح مار لو جس طرح محمد نے تجھے مارا تھا اس میں چھ جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہوش سرور کائنات کے جسم اتر پہ رکھ دیئے اور کہنے لگا آقا آپ اور کسی کو دکھ دے میں نے تو یہ بہانہ آپ کے جسم کو چومنے کے لیے کیا تھا اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے خاندان کی بادشاہت کی راہ کو ہم بار کرتے تم نے جو لکشا کھینچا ہے وہ تو دنیا دار بادشاہوں کا کھینچا اور عام دنیا دار بادشاہوں کا بھی نہیں ظالموں کا جابروں کا راسبوں کا چتم ڈھانے والوں کا عزتوں کو مسل کر مسکرانے والوں کا کائنات کی دولتوں کے سوتے چشمے اپنے گھر کی طرف لانے والے کا وہ اس کو اپنے تحفظ کی ضرورت کیا تھی کہ جس کے گھر میں ایک عورت مانگنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے محمد کے گھر آنے والوں میری بچی بھوکی ہے مجھ کا کچھ دے دو توم کہتی ہے آج گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں اور وہ بھی کائنات کے امام کے روزے کے افطار کے لیے رکھی ہوئی ہے میں کیا کروں اتنی دیر میں تاجدار حرم آ جاتا ہے کہتا ہے آئشہ دے دو کوئی بات نہیں اس کی بھوکی بیٹی کھجور کھالے محمد پانی سے روزہ افطار کر لے گا اسلام جناب اللہ باحب صحیح اس کو اپنے تحفظ کے لیے کیا ضرورت تھی اس کو کیا ضرورت تھی جس کے متعلق اس کی گھر والی مومنوں کی ماں ان کی ماں اور آشا صدیقوں طیبہ طور مساہروں رضی اللہ تعالی الہ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں اور جو مومن ہے وہ اس کو ماں مانے بغیر رہ سکتا نہیں ہے سدیکی ہے ماں شب آل محمد لوگوں کن کی بات کرتے ہو محمد کے گھرانے میں کبھی دو دن اکٹھے کھانا نہیں کھایا ایسا کبھی نہیں آیا کہ دو متوقر دن محمد سے گھرانے کو کھانا ملا اس نے کس سے بچاؤ کرنا تھا کیا آخر کی بات ہے تم نے سارے منصب نبوت کو غارت کر دیا اور کہا اس کی بے شت آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کی بادشاہت کو منواتا وہ اس کا خاندان تو سارا خاندان ہے اس کے خاندان میں صرف عباس کو نہیں اس کے خاندان میں صرف علی پہ نہیں, نہیں اس کے خاندان میں بنو امیا کے وہ دو کھلے سر سب تو نہیں اور جن کو نبی نے اپنی چار میں سے تین بیٹیاں ادا کی تھیں اس خاندان صرف اکیل تک تو محدود نہیں اس کا خاندان صرف چاور تیار تک تو محدود نہیں اور بلال حبشی بھی اس کا ہے سلمان فارسی بھی اس کا ہے اور سہیب رومی بھی اس کا ہے اور خبیب بھی اس کا اور سہیب بھی اس کا اور یاسر بھی اس کا اور سمیہ بھی اس کی اور کیمار بھی اس کا اور جس نے اس کا ساتھ دیا وہ اس کا اگرچہ خون کا رشتہ نہیں اور جس نے اس کا ساتھ نہ دیا سگا چچا کیوں نہیں کابت کیا تھا ابھی لہ بن وطب نے خاندان کس کو سمجھا ہے خوف ہے ترکیب میں قوم رسول رسولے ہاتھ ہے ہائے ہے پتا جی میں کبھی سوچ کے نہیں آیا سکتی بدقسمتی کی بات نہیں جس طرف اللہ طبیعت کو رواں کر دے تو کر دے دانے باغ سے کفے کل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں انوا میرے لیے تو اب آ گئی ہے بات تو سن لو خاندان کی بات ہوتی تو ابو کو بولا سید کو مکہ میں سے کھا اور رسول اللہ کا سگا کچا تھا خاندان کی بات ہوتی تو بلال نہ عربی تھا نہ مکی تھا نہ مدنی تھا نہ حجاب کا اور کائنات کے امام کا سارا خاندان گورا رنگ سبید گورا رنگ سبید ہی گلاب میں ڈوبی ہو اور سر اور ہوٹوں کو اگر پھول دیکھے ان کی پتیاں دیکھے تو شرما جائے سارا خاندان اور ابو دا اس خاندان کا سردار گریس کا نہیں اربوں کا نہیں مکیوں کا نہیں بنو ہاشم کا سردار اور بلال موٹے ہو والا عربی نہ جاننے والا مسلم تو مقرر ہو گیا لیکن اشادہ کہنا نہیں آتا سین نکلتی ہی نہیں جب بھی سین نکالے تو سین نکلے اور یاروں کی کتاب کا حوالہ سن لو کہا ہمارا حوالہ نہیں یاروں کی کتاب کا کشمل گما میں لکھا ہو اربلی نے ایک دن عربی کہنے لگے آقا یہ کیا اجمی رکھ لیا اس سے تو شین بھی ادا نہیں ہوتی اشاد ان کو اسادھو ان کہا اچھا آج تم میں سے کوئی آزان دے ایک ارب اٹھا آزان دی آسمان سے چبریلے امین آ گئے رسول اللہ اج کیا بات ہے آدان کیوں نہیں ہوئی ہے کہاں آزان تو ہی ہے کہاں زمین والوں نے تو سنی ہے اش والوں نے نہیں سنی ہے یہ تو خاندان کا نہیں چین بھی ادا نہیں کر سکتا اپنے قبیلے کا نہیں آزاد نہیں گلاب عربی نہیں اجبی اڑیسی نہیں حبشی چاہتا نہیں کالا پنکھڑی کے گلاب ایسا نہیں اس کے ہوٹ کوردرے اور موٹے لیکن اس کو کیا ہوا اس نے مانا تو کون کا تائدار آسمان سے آیا آتے ہی اس کو بلایا لوگ دم بخود ہے کہ آج کیا ہونے لگا ہے فرمایا یا بلال بیما سبق نہیں پھر جننا انی سمیت و نالئی کا پھر جننا بلال رات آسمانوں پہ گیا جنت کی سیر کے لیے گیا اور جب میں جنت میں گیا تو تجھ کو جوتوں سمیت وہاں گھومتا ہوا دیکھا ہے چچا کا و تب ان کا یس اسی بے بس نہیں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خاندان کی کیا بات اور ہے اور آگے یہ بات سن لو خاندان کی بات ہوتی تو آخری دن اپنا سارا قبیلہ موجود ہے اپنا سارا خاندان عباس بھی موجود ہے چچا اور چچا وہ سن وہ ابھی کائنات کے امام کے الفاظ ہیں میرا باپ چچا ہی نہیں باپ کہا چننا عباس ہم عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے یہ موجود ہے اس کے بیٹے عبداللہ اللہ آگا میں چھپتے دیکھتا رہا آپ کم تھے اور کم رات کی تاریخی میں مجھے آپ کے پیچھے نماز دیت حاصل ہو جائے کالم علم و بس کے آفس بھی اللہ تیرا نبی رات کی تاریخی میں اس سے انتظار کرتا ہے کہ میرے اس چچا کے بیٹے کے جینے پکوان کی کھوج کے لیے پہنچ